اب آپ اس مبارک سلسلے کا سولہ حلقہ فرمائے خیر جب ان کا وفد آیا حضور کے بعد جب قافلہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تم نے رجب میں لڑائی گئی الحرم میں انہوں نے کہا یا سدا اللہ جانتا ہے ہم نے تو سمجھا کہ یقم شاہبان ہے آپ نے فرمایا اتنی ڈا اکبل یہ مال بنی ہم نہیں قبول اشور حرم میں کیوں لڑائی گئی اب مکے والوں نے آدمی بھیجا نے سرمایہ دیکھو بات سنو ہمارے صحابہ نے شابان سمجھ کر حملہ کیا ہے لیکن چونکہ غلطی ہو گئی ہے ہم اللہ کے نبی ہیں ہم بازڑ ہیں ہم صراط مستقیم پہ چلنے والے لوگ ہیں اگر ہم سے غلطی ہوگی تو ہم اپنی غلطی کا اعتراف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 نہ پانی اور بڑی مشکل سے بہرحال اب ہم پہنچ گئے حضور نے میں ابھی ان چھوڑ دو سواری بھی دو اور بک بھیج دو ہم اپنی زبان پہ پابند جب ان کو چھوڑا ان میں سے حکیم ابن ایک احسان حاضر ہوئے ان نے کہا کہ رسول اللہ میں نے یہاں رہ کر آپ کا جمال آپ کا کمال اسلام کی صفتیں نماز عبادات اذان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 اور پھر اس کابے کی بنا میں میں اس میمار میں شریک ہوں مہربانی کریں کہ قبلہ بھی مجھے وہی دے دے یہ حضور کے دل میں ایک تمنا تھی لگے نماز بیت المقدس کی طرف پڑھتے اچھا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے میں بھی حضور سرکار دو جہاں جب صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے آپ تب بھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے لیکن آپ یوں کرتے تھے کہ بین رکن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 اللہ نے قرآن تنجر مسجد الحرام اللہ نے فرمایا میرا بدنی ہم نے دیکھ لیا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 اب ہم آپ کو پھیر رہے ہیں اس قبلے کی طرف جو آپ کا محبوب اور آپ کا پسندیدہ اسی لیے محدثین مفسرین نے مسئلہ نکالا کہ اللہ نے فرمایا فلانو یعنی یہ پہلے قبلہ تھا اگر قبلہ نہ ہوتا اس قبلے کہنے کا کیا مطلب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 اب ہمیں کوئی کمپس چمپس لگانے کی کوئی آسمان کے سورج ٹونٹنے کی کوئی شاید ہے جی ہاں جی ہاٮٔے کافی ہے کسی علاقے کی طرف تو اتنے بڑے شہر کی طرف تو کسی نہ کسی, دا کسی دا جگہ ہو ہی جائے گا نا تو یہ واقعہ جو ہے یہ بھی ہجرت کے بعد بدینے منفرہ میں نازل ہوا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑا واقعہ عظیمہ آنے والا ہے اور خدا کی شانی ہے گروزے بھی ہیں رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے اللہ نے جہاد کا حکم بھی نہ دیتا جہاد بھی فرض ہوگی رمضان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب جہاد فرض ہو گیا تو اب حضور اسی فکر میں حضور کو پتہ چلا کہ قریشی مکہ کا ایک قافلہ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 اور وہ آنے کے بعد جب طواف والی جگہ پر حضر اسود کے سامنے آتے ہے تو وہ کہتے یا آلغدر یا آلغدرم کمو ارام ساری اکمباد کہتا ہے کہ اے دوکھے بازو اے گدارو اپنے مرنے کی جگہ کے لیے تیار ہو جاؤ تین کے بعد فاتقہ کہتی ہے کہ یہ اس کی آواز سن رہی ہوں چیخ رہا آپ نے پھر وہ جاتا ہے سبھا کی پہاڑی پہ کھڑا ہو کے پھر وہی وہ آواز لگاتے یادر یا الغدر یا آگدر آل ہو دکھے والو پیار ہو جاؤ لوگ ہیں کہ جمع ہوتے جا رہے ہیں جمع ہوتے جا رہے ہیں وہ چیخ رہا ہے چیخ رہا ہے چیخ رہا ہے کے بعد وہ جا جب ابھی کبھی چڑھ جاتا ہے ابھی کبھی چڑھنے کے بعد بھی وہی آواز لگاتا ہے کہ یا آگادر اے دھوکھے والو پیار ہو جاؤ تین دن کے بعد اور اس کے بعد وہ ایک پتھر اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ پتھر پھینکتا ہے وہ پتھر ریزا ریزا ہو جاتا ہے اور ہر کرسی کے گھر میں گرتا ہے ہر کوش والے گھر میں اس کا ذرا کوئی نہ کوئی پہنچا خاف دیکھا عجیب خاف تھا کہتی ہے کہ میں ڈر گئی اور میں نے سوچا کہ اور کسی کو نہیں بتا دی چلو اپنے بھائی عباس کو بتا دیا عباس کو بتایا اس نے کہا کہ آتے کیا بات سن کہ خواب بڑا اہم بھی ہے اور خطرناک بھی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 حس عباس فرماتے ہیں میں نے تواف ختم کیا توا ختم کرنے کے بعد میں وہاں گیا دیکھا تو بڑے بڑے کاٹ کو کٹھے ہیں اور سب میرے اسی بہن کے خواب پر بحث ہو رہی ہے اور ابو جال نے مجھے کہا کہ یا عباس عجیب بات ہے یا تم میں تو بڑے بڑے نبی پیدا ہو رہے ہیں پہلے بھی تمہارے خاندان عبد البتلب میں ایک نبی پیدا ہوا اب ایک عورت بھی نبی عمل پیدا ہو گئی پہلے تم کہتے تھے محمد مصطفیٰ پر ایمان لے آؤ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 اور ان سے کہا کہ تم لوگ کیسے بچیاں قافلے کی بات کر رہی ہوں کس قافلے کی بات کر رہی ہو تم کہ قافلہ گزرے گا اور پھر ہم خریدیں گے اور کیا ہماری بچی آپس میں پہنے ہم سہیلیاں آئے اور اس کا ہار مجھ سے گمو گیا تھی سیکھ رہی تھی تو میں نے کہا کہ جب یہاں سے قافلہ گزرے گا تو ہم ہار خریدیں گے آپ کو دے دیں گے کہا تمہیں کیا پتا کہ قافلہ گزرے گا نے کہا یہاں دو آدمی بیٹھے تھے اونٹوں اون پر آپس میں بات کر رہے وہ کہہ رہے تھے کافلا کوئی آ رہا ہے اب دیکھو ابو اس کتنا ذہین اور ذکی کہتے کہ اچھا وہ آدمی اس چیز پر سوار تھے اونٹ اوپر انہوں نے کہا اونٹ کہا اونٹ انہوں نے کہاں بٹھائے تھے کہا جی ہو دیکھو وہ سامنے درخت اس کے نیچے اونٹ بیٹھے تھے اور یہ ساتھ والے درخت کے نیچے وہ بیٹھے رہے آرام کیا پانی ہم سے لیا پانی پیا وہاں کچھ کھایا پیا اس کے بعد جو تھے وہ چلے گئے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 زندگی باقی تو بات باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دیران اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستو عزیز نوجوانوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کے سلسلہ دروس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت فضل کرم انت و احسان سے ہم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 اور بندے جو ہیں ان کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو ماتحت اسباب ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم سے دعا ہو گئی ان کو اللہ نے اجازت دے دی اور خرق عادت کا ظہور ان کے ہاتھوں پہ ہو گیا یا ہم نے مثلا جدید ٹیکنالوجی سے جیسے اب آپ دیکھتے ہیں ایک ٹیلی فون کر رہے ہیں آپ ایک ملک سے دوسرے ملک تک کوئی ستار نہیں کوئی بات نہیں سیدھا سیٹلائٹ سے رابطہ ہے اب فوٹو بھی دیکھ رہے ہیں بات بھی کر رہے ہیں لیکن یہ ماتا اسباب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 اور یہ کافلا اتنا اہم تھا کہ اس میں تمام روسائے قریش کے جو بڑے بڑے رئیس تھے سنادیت تھے ان سب کا پیسہ لگا لگاؤ پہلے تو کبھی قافلے ہوتے تھے نا کہ چلو یوتبا جی کا کافلہ الگ آ گیا ولید مغیرہ کا الگ آ گیا اچھا شہبہ ربیہ کا الگ آ گیا عامر زمری کا الگ آ گیا ابو سفیان کا الگ آ گیا ابھی بن شام کا الگ آ گیا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 سب پہ ایک بات ہے. مسلمان, مسلمان بڑا درخت بڑا خطرہ یہ تو بڑا بہت خطر ہے اور اگر مسلمان کی داڑی وہ تو اور ختم وہ تو پھر بہت بڑا خطرہ یعنی آپ حیران ہو کہ آپ نے دنیا میں کبھی ایسی منطق پڑھی ہے کہ اگر ایک ملک دوسرے ملک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 جب میری ماں بہن کی عزت میرے سامنے لوٹی گئی ہے میرے زندہ رہنے کا کیا مت ہے ٹھیک ہے مر کیا بڑی طاقت ہے ہم اس, سے, ہم اس کو شکست نہیں دے سکتے ٹکرا تو سکتے ہیں نا, اپنی جان تو دے سکتے ہیں نا. اس سے تو کوئی روکاوٹ وہ دہشت گرد وہ دہشت کرتے ہے بہت بڑا داحش دیکھو جی اور مسلمان وہاں اچھا جو ان کو پیسے وہ بھی دہشت کرتے ہے پیسہ دیتے ہیں ان کو بھئی تم اگر چھ لاکھ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 جائیں گے کہیں گے یار کیا بدو لوگ ہیں جی چاہے بیٹھے رہتے ہیں اترا بڑھاتے رہتے ہیں پڑھنا نہیں آتا دیکھو نہیں وہ دیکھنی نہیں رہتے ہیں آپ کیسے ہاتھ مارا تھا کمپیوٹر پہ اور ان کے ایئرپورٹ پہ اتریں آپ لائنوں میں پھرتے پھرتے تین گھنٹے زلیل ہو جائیں لیکن وہ سفید چمڑی ہے بولیں گے نہیں آپ دیکھو جی سسٹم تو ہے نا جی اس کا کیا ہی جب مسلمان اتنا مرعوب ہو جائے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 حور صلی نکلنا چاہتے ہوں اپنی خوشی سے میرے ساتھ سو تیرہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل رہے ہیں اور بالکل قسم پر سی غالم ہے کوئی جنگ کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا اس لیے نہ گھوڑے ہیں نہ اونٹ ہے بس گزارے کی باتیں ہیں نہ تلوارے ہیں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 تو وہ بھی اپنے آدمی دوڑا کہ آگے آگے خبریں لیتا تھا پانچ پانچ دس دس میل اس کے آدمی آگے چلتے تھے کہ خبر تھی اس راستے میں کوئی میں کوئی حرکت کوئی فوج کوئی چیز تو نظر نہیں آئی تو بہرحال اس کو آیا اب سفان خود اس نے دیکھا کہ دو لڑکیاں بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہیں پوچھا کہ ہاں کوئی آیا تھا دو بندے آئے تھے باتیں کر رہے تھے ہم نے سمجھا کوئی نہیں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 اب کوئی بھاگ رہے ہیں کیا بات ہے بات تو کرو بات نہیں کرتا اونٹ دوڑا ہے چلا جا رہا ہے جو آتا ہے اس کے پیچھے دوڑا ہے جو آتا ہے اس کے پیچھے دوڑا ہے کہ کیا ہو گیا اونٹ زخمی ہے بندہ زخمی ہے خون سے لت پتہ ہے لیکن نہ تو اترتا ہے بدبخت وقت اونٹ سے اور نہ بات بتاتا ہے شیخ رہا ہے مدد مدد الغو سلغوس چلتے چلتے چلتے جناب کعبہ شریف کے باہر آیا اونٹ وہاں اور دوڑ کے شریف کے اندر چلا گیا الگوس، الگوس، الگوس، الگوس، الگوس، سارا مکہ کر نا اعلان کرنے والے تو عجیب ہوتے ہیں اس نے پورا ایک ٹینشن پیدا کر دی سارے مکے میں تو بھاگ رہے ہیں کہ ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے کہ ادھر سے آ رہے زخمی ہے کنڈ میں گرا ہوا ہے بات نہیں کرتا کہتا ہے مدد کرو مدد کرو جب مکے میں پہنچا تو پورا حرم بھر گیا سارے کیا بات ہے کیا بات ابو اس تو خطرے میں اسی طرح جو آت بنت بندے ابدل نے خواب دیکھا تھا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 اور وہ پتھر کوئی ایسا عجیب پھینکا گیا کہ اس کا ایک ایک ذرہ ایک ایک رہتا جو تھا تمام کفار کنہ کے گھر میں پہنچ گیا یہ خواب ہے خواب دیکھ رہی ہے صبح اس نے خواب اپنے بھائی کو بتایا اچھا فلید اس کا بھائی اس نے بھی وہی خواب دیکھا اب ان نے کہا کہ کسی کو بتائیں نہیں لیکن بات نکل گئی ابھی کیا کو پہنچی تو اس نے حضرت عباس ابھی سلام نیل حضرت کہا عباس،, عباس،, عباس،, عباس یہ کیا بات ہے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 آدمی پست ہو جاتا ہے نا عرب لڑکی اب شیر پڑتی نا بزدل ہو گیا گھرا ہو گیا تو کس کو منہ دکھاؤ گے عجیب عجیب کو شعر پڑ تو پھر وہ جان کیشانی سے لڑتے تھے یہ پوری تیاری کے ساتھ کافلا نکلا ابو لہب نہیں گیا اس نے اپنے بدلے میں ایک بندہ بھی اس کو پیسے دیے کہ تم میری امی تم نے خلف جو ہے اس نے بھی بہانہ بنا لیا اس نے کہا کہ میں نہیں اچھا ابیا تم نے خلف کیوں نہیں کیا کہ اس کو ایک آدمی نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ تیرے لیے بد دعا کر رہے اور فرما رہے تھے کہ خلف جو ہے یہ قتل بڑی بری موت کہا اچھا کیا, کیا, کیا, کیا, کیا بتایا تھا کہ مکے کے اندر مرے گا یا مکے سے باہر مرے گا انہوں نے کہا یہ تو نہیں بتایا البتہ یہ بتایا تھا کہ بڑی بری موت مرے گا اس لیے اس نے کہا بھی میں تو نہیں جاتا محمد مصطفیٰ نے بد دعا کی ہوئی ہے کہیں میری موت کا وقت نہ آ گیا ادھر آدکا کا خواب نظر آ جائے تو ابو چہل کو پتہ چلا تو اس نے کیا کیا اس نے ایک آدمی کو دیا بخور بخور آپکے میں رہتے ہیں نا بخور جانتے ہیں یہ جو ارب لوگ ڈالتے ہیں نا اوت کی لکڑی آگ پہ اور اس سے جو اٹھتا ہے اس کو کہا جاتا ہے بخور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 کیوں نے کہا بھی تم تو عورتوں والی بات کر رہے ہو نہ ڈر کے مارے بدر کے لیے نہیں نکل رہے ہو تو گھر میں بیٹھو بخور لگاؤ اورتوں والا کام کرو باہر تو مرد جاتے ہیں تلوار سے لڑنے والے بخور لگانے والے تھوڑا لڑیں گے جیسے آج کل حالت ہے ہماری اللہ معاف کرے اللہ پاک دعا کریں کہ خاص طور پہ اللہ عرب کو ہر فتم سے محفوظ رکھے کیونکہ یہ تو اتنے بیچارے آرام پسند ہو گئے ایئر کنڈیشن کے بغیر نہیں کھڑے اسے لڑیں گے مٹی یعنی جو آدمی ایئر کنڈیشن کے بغیر ایک منٹ میں گزار سکتا گاڑی میں بیٹھے کہ میرے خیال میں اگر ان کے بس میں ہو نا تو گاڑی بعد میں اسٹارٹ کریں اور اے سی پہلے اسٹارٹ کریں کٹھا تو اب بھی کر لیتے ہیں ایک ہی سوچ کے ساتھ کٹھا اسٹارٹ ہوتا ہے لیکن اگر کوئی ایسا سسٹم ہو کہ بھائی اے سی پہلے اسٹارٹ ہو اور بڑے لوگ تو خیر اب وہ سارا کچھ ان کے پاس ریموٹ پہ ہوتا ہے وہ گھر سے نکلتے تھے پہلے گاڑی اسٹارٹ کر دیتے ہیں تاکہ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 پدر سے پہلے ایک ہے ادوت الدنیا اور ایک ہے ادوت جس کو قرآن نے بھی ادوت دنیا بہم بل ادوت کسواورکھم پلؤ توا تم تختلخ تم پل آد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 وہ وہاں سے بالکل ابھی بچہ تھا کالج سے نکلا اور اس وقت وہ کالج میں تھا جب اس کے باپ کو قتل کیا گیا وہ کالج سے ہی وہیں سے اس کو ماں نے کہا کہ آپ بیٹا تم یتیم ہو گیا تمہارا کوئی بھی نہیں بچا جو رشتہ دار ہیں وہ بہت دور کے رشتہ دار ہیں اب تو تمہاری اپنی جان خطرے میں ہے تم کسی طرح باہر نکل گیا تو جو کچھ ماں کے بعد پیسہ پونجی تھی بیچاری نے زیور بیچ بوچ کے اس کو دی اور وہ جرمنی نکل گئی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 ان سے تو ہماری بنتی نہیں جنگ ہے ہماری شیطان ابلیس سے جو ہے نا ایسے موقعوں کی انتظار میں رہتا وہ فوراً سورا ایک سردار تھا کبیتا کا اس کی شکل میں آیا اور ابو ابوجا ہلکا ملا کے لگا ابو بوجھا کیوں ڈر رہے ہو کیا بات نے کہا سردار باٹھی ٹھیک ہمارا بنو کرانا سے جھگڑا ہے ہم جو سارے باہر جا رہے ہیں اور بنو کرانا والے مکے پہ حملہ کر دے مکہ تو خالی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 کنارے پہ آپ چل رہے تو اس نے اپنے قافلے کو اور زیادہ سمندر کے قریب کر دیا اور پہاڑوں کی اوٹ میں آ اور راستہ غیر محتاط تھا تو اب نہ تو مسلمانوں کو پتہ چل رہا ہے قافلہ کہاں ہے اور نہ ان بکے والے تو خیر یہاں سے نکل رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر اسی تلاش میں نکلے اور چلے کہ ہم دیکھیں کہ کافلا کہاں کو پتہ چل جائے راستے میں آتی ہے اسی بدر کے راستے میں تو سڑک کے کنارے بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے بدو ہے بوڑھا اس کو آخر دلے آپ نے پوچھا کہ بھئی تمہیں کوئی خیر خبر کافلے کا کوئی پتہ اور نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے جو معلومات ہے مجھے پتا چلا ہے کہ کافلہ جو ہے اس کا تو ہمیں پتا نہیں حقیقت میں کہ کدھر لیکن یہ مجھے پتا چلا ہے کہ زمت ابن بن عمر جو تھا اس نے مکے والوں کو اطراف دے دی, دی ہے اور وہاں سے ہزار کی تعداد میں لشکر جرار جو ہے وہ نکل اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلاں داری کو لشکر مکے سے چلا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادوت کو پہنچ چکا ہو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 تو ان کے پاس پانی نہیں ہوگا ہمارے پاس پانی ہوگا کہ اپنی طرف سے حضور میں ہاں ٹھیک آئی اور اللہ نے آزمان سے بارش کی اللہ اللہ کی شان دیکھیں پرانے پاک نے خود اس نقشے کو بیا لیا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ لِجْزَى الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِضَ عَلَى قُلُوبِكُمْ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 تاکہ وہ زمین ٹھنڈی بھی ہو جائے جم بھی جائے چلنے میں بھی, بھی آسانی ہو اور یہ نیند یہ پانی یہ رحمت کیوں میں کی؟ تاکہ تمہارے دلوں میں اگر کوئی چیز شیطانی مساوس ہیں تو اللہ ان کو بھی دور کر دے اور ہم نے یہ کر دیا لیتا کلو بھی کم اس نیند کو بھیج کر ہم نے آپ کے دلوں کو مضبوط کر دیا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 اب ہم کیوں کام کاج جائیں اور مسلمانوں کو تلاش کرتے پھریں گے جی تم کہا ہو کہاں ہو کہاں ہو وہ بھی قابلہ ڈھونڈنے آئے تھے ان کو بھی نہ ملا وہ بھی جہاں ہوں گے آ تنگ آگے واپس چل جائیں بنو آشم نے کہا ہم بھی واپس جاتے بنو سورا نے کہا ہم بھی واپس جاتے ہیں اتما نے تو خیر کھڑے ہو کے اعلان ہی کر دیا اس نے کہا بھی ہم تو واپس جا رہے ہیں ہم نہیں لڑتے کیوں جائیں مسلمانوں کو ڈھونڈنے کے لیے بھائی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 اس نے عامر ری کو بلایا اس کے بھائی قتل ہوا تھا اس کو قتل کیا تھا عبداللہ اللہ نے کے کافل اس نے اس کو بلایا اس نے کہا دیکھو یہی تو موقع تھا اب ہمیں مسلمانوں کا کتنے لوگ ہیں گے دو سو تین سو چار سو پانچ سو ہم تو ایکت آ ہیں یہی تو موقع تھا کہ آج ہم مسلمانوں کو سفا ہستی سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں اور تیرے بھائی کا بدلا لے لیں لیکن یہ دیکھا نہیں وہ زہرہ والے بنو ہاشم متباع سب تا بجے جانے کے لیے تیار ہو گئے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 حضور صلی اللہ صحیح نواز رہے تھے آپ نواز سے فارغ ہو. آپ نے فرمایا عجیب بات جب وہ سچی بات کرتے ہیں تو مارنا شروع کر دیتے جب بولتے ہیں دیتے ان کو وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ ابو سفیان کے قافلے کے آدمی نہیں ہیں حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے ہوں ابو بیان کے قافلے کے لوگوں کتنے آدمی ہیں مکے سے جو لے کے نکلا ہے وہ آدمی بڑے سمجھدار تھے انہوں نے کہا کہ جی پتا نہیں ہے بہت سارے آدمی میں کوئی اندازہ کوئی نہیں ہم تو بدو لوگ ہیں ان پڑھ لوگ ہیں جاہد لوگ ہیں ہمیں تو انہوں نے کہ درجہ بدینے سے لڑائی کے لیے نکل رہا ہے اس کا پتا کرو ویسے بہرحال قرآس کا بہت بڑا لشکر ہے لیکن پتا نہیں تھوڑی دیر کے بعد دوسروں سے پوچھا کہ اچھا روزانہ کتنے اونٹ زبے ہوتے ہیں انہوں نے کہا جی روزانہ جو ہے نا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 اب تو بالکل قریب ہیں ہم صرف کو ٹیلے کے ادھر ہیں پہاڑوں کے اور ہم ادھر ہیں ہم تو بالکل قریب ہیں بالکل این درمیان میں تو کوئی فاصلہ ہی نہیں اب ابو جال نے اپنے لشکر کو لٹکارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو بھی یقین ہو گیا کہ اب تو جنگ ہونی حضور کھڑے ہوئے آپ نے خطبہ پڑھا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 سب معاملہ آپ کے ہاتھ میں آپ جو حکم دیں گے ہم تو جانے قربان دے. بس ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جو آپ کا حکم ہوگا ہم آگے. حضور پھر شیرو یا لوگوں رائے دو تو انسار کا سردار اٹھا وہ سمجھنے کہا کہ حضور ہمارا فکر کیونکہ قریش کے تو دو, دو تین آدمی کھڑے ہو کے رائے دے چکے ہیں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 لسنا اصحاب محمد اصحاب مصحاب اللہ نصحاب محمد اس نے کہا حضور کیوں فکر کرتے ہو ہم کوئی مسا علیہ السلام کے ساتھی نہیں جو یہ کہیں گے کہ بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں ہم کہیں گے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 اور مدین شریف سے لے کر برکل گماد تک درمیان میں چودہ بڑے بڑے قبائل ہیں انہوں نے کہا حضور اگر آپ ہمیں کہیں نا کہ برکل گماد پہ, پہ پہنچو تو ہم پہنچیں گے یعنی یہ تو ایک قریش کا قبیلہ ہے نا وہ تو چودہ قبیلوں سے لڑ کے جانا پڑے گا نا برکل گماد ہم تو پھر بھی حکم کے لیے تیار ہیں ایک اور صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا اس میں لو امر تھا نہ رخ حضور آپ حکم تو کریں سمندر میں چراغ لگا دو ہم لگا دیں ہمارا فکر کیوں کرتے ہیں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 اور ضرورت کے مطابق آپ اس کے اوپر بھی بیٹھ گئے اور اوپر سے کھڑے ہو کر تو اس دشمن احباب کو آپ دیکھتے رہے اور دوسرا حضور وہاں ہم اپنے خدشہ جو ہمارے پاس ہیں جیسے ہیں ان میں سے جو اچھے ہیں وہ پہاڑ کے پیچھے بٹھا دیتے ہیں کہ خدا نہ خواصہ جنگ میں اگر ہم سب کے سب شہید ہو جائیں یاسلح جو لوگ مکے میں ہیں مدینے میں ہیں وہ کوئی ہم سے ایمان میں کم مخلص تو نہیں اس وقت تو یہ اعلان نہیں ہوا تھا کہ ہم نے جنگ لڑنی ہے ورنہ تو کوئی پیچھے نہ رہتا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 نوجوانوں سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمن میں ہمارے یہ دروس کا سلسلہ کئی ہفتوں سے جاری ہے الحمدللہ للہ زمانۂ اسلام زمانۂ ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بشارات وقت ولادت ولادت کے بعد کے ارحصاد و معجزات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شباب زمان بے ست معارضۂ کفارہ قریش تہذیب مسلمین ہجرت الحبشہ ہجرت المدینہ اور ہمارے دروس کی بات پہنچی تھی حزبۂ بدر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 اور اس قصبے کی عظمت یہ بھی ہے کہ سرکار دو جہاں خود تشریف ساتھ لا چکے ہیں اور یہی وہ قصبہ بدر ہے کہ جس میں اللہ کے فرشتوں نے بھی کتاب کیا اس سے پہلے یا اس کے بعد پھر کسی قصبے میں فرشتوں نے کتاب نہیں کی فرشتے اترے تو ہیں لیکن انہیں جنگ نہیں لڑی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 ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کا پروگرام بناتے ایک وقت معین کرتے ایک مقام معین کرتے لخترت تم فلم یاد ہو سکتا ہے کہ تم اس کو پورا نہ کر سکتے بلاکل یکدی اللہ امرن کا لیکن جو اللہ فیصلہ کر چکا ہے وہ تو ہو کے رہے گا ایسی تختیت کے مسلمانوں کا مدینے سے نکلنا ابو سفیان کا قافلے کو بچا کے لے جانا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 ایک عجیب منظر اور دیکھے ایسا ایسا قدرت قریب نہ رہی کہ اللہ نے فرمایا جب تم ادوائے دنیا میں تھے اور کافر ادوائے کسبہ میں تھے یہ جگہ کا نام آپ جب بدر سے نکلیں گے نا تو پہلے پہلے پھر وہ ادوا آئے دنیا اسی طرح پھر بدر سورہ ہے بیر استراہا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منازل ہیں مدینہ شریف تک اور اللہ پر مارے کو خود نقشہ کہ تم ادوائے دنیا کی طرف تھے اور کافر کسبہ کی طرف تھے کیونکہ مدینہ شمال میں واقع ہے مسلمان جو تھے وہ شمال سے تھے اور یہ جنوب سے جا رہے کافلا نیچے سے جا رہا من عن من حی عن و ان اللہ, اللہ فرماتے ہیں یہ سارا ہم کر رہے ہیں اگر تم کرتے تو تم وعدے پہ شاید نہ پہنچ لیکن ہم چاہتے تھے کہ فیصلہ ہو جائے حق اور باطل لکھر جائے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 اور اس وقت رواج یہ تھا کہ جب صفحیں دونوں طرف سے کھڑی ہو جاتی تو لوگ مبارزت کرتے تھے اس پر بھی میں کہتے ہیں مبارز کہ حالی وبار جو نہیں کوئی ہے جو میرے مقابلے پہ نکلے تو کافروں سے ان کے بڑے جنگجو تھے لڑاکے تھے رتبا وغیرہ وہ نکلے انہوں نے کہا کوئی ہے ہمارے مبارک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت مصفب نے عمیر و سیدنا حمزہ نہیں اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے نصرت بھی کی تھی ان نے کافروں کو قتل کر دیا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 احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر سترہ سماعت فرمائیں